یوم نقول لجہنم یوم نقول لجہنم ہل امتلأتی وتقول ہل من مزید جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا اور جہنمی ہیں واحدین مفسرین کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے جو بات کہی تھی کہ میں جنوں اور انسانوں کے ذریعے جہنم کو بھر دوں گا اس کے مطابق جب جہنم بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تم بھر گئی تو جہنم کہے گی کہ ہاں میں بالکل بھر گئی اور اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے عطا مجاہد اور مقاتل بن سلیمان نے یہی تفسیر بیان کی ہے امام بخاری اور حافظ ابن کثیر وغیرہ ہم نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق جہنم میں جنوں اور انسانوں کو ڈالتا جائے گا اور جہنم مزید جہنمیوں کا مطالبہ کرتی رہے گی یہاں تک کہ رب العزت اس میں اپنا قدم ڈال دے گا تو وہ سکڑ جائے گی اور کہنے لگے گی کہ بس بس تیری عزت و بخش کی قسم بخاری اور مسلم نے اس آیت کی تفسیر کے ذمن میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے جس کا مفہوم وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے